شہید, .شہید اسلام انما مومنین آب کفار کار منافقین کے بعد وس مومن سوائے ہوتی ہے بات مومنین کی جب بلائے جاتے ہیں اللہ کو اس کے رسول کے تاکہ فیصلہ کر کے درمیان یہ کہ کہتے ہیں سنا ہم نے اور اتاد کی ہم نے اور یہی لوگ ہیں پورے کامیاب وہ میوت اللہ قیدا کلیا ہے جی قیدا کلیہ اور وہ شخص کہ اطاعت کرتا ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی فی اطاعت کرتا ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی کا فی یہ لے کرو فی الحال اور ڈرتا ہے اللہ تعالی سے گزشتہ عمر کے بارے میں وہ جو پہلے گزر گیا اس کے بارے میں ڈرتا ہے توبہ کرتا ہے فی الحال کرتا ہے اور ڈرتا ہے اللہ تعالی سے گزشتہ عمر کے متعلق وہ یت تک ہے اور بچتا ہے بے فرمانی سے آئندہ عمر کے متعلق تو تینوں چیزیں آ گئی نا فی الحال پہلی عمر کے لحاظ سے خشیت اور آئندہ عمر کے لحاظ سے تقوا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 کہ فی الحال اور گزشتہ کے بارے میں خشیا آئندہ کے بارے میں کیا ہے تکواہ ہے باقی یت تک ہی جو ہے نا یہ کرات ہے حفص کی اب تو ہونا چاہیے اتہ کا یت تک کہ ہونا چاہیے نا لیکن یت تک ہی کون پڑھ رہا ہے حفص پڑھ رہا ہے دوسرے حضرات یت تک ہی بھی پڑھتے ہیں یت تک ہی بھی پڑھتے ہیں یت تک کہ بھی پڑھتے ہیں, بھی پڑھتے ہیں، سب کراتے ہیں واکسم وجہ مارم زجر بر منافقین اور قسمیں اٹھیں انہیں ساتھ اللہ کے زوردار قسمیں البت اگر حکم کرے گا ان کو جہاد کے لیے تو ضرور نکلیں گے فرمایا قسمیں نہ اٹھاؤ تا تم معروفہ تمہاری فرما برداری ہمیں معلوم ہے بے شک اللہ خبردار ہے ساتھ اس کے کرتے ہو تم العتی اللہ ترغیب تاط آپ فرما دیجیے تاط کرو اللہ کے اس کے رسول کی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 دوسرے باس مراج کا ہے اتاد لکھ لو پہلے تبلیغ پہ اتاد حضور پہ ذمہ داری ہے تبلیغ کی جس کا بوجھ ڈالا گیا تمہارے اوپر ذمہ داری اتاج کی ہے تم پہ بوجھ ڈالا گیا اور اگر اتاد کرتے رہو حضور کی تو ہدایت پاؤ گے اور نہیں حضور کے ذمہ مگر پہنچا دینا باز وعد اللہ اللہ مرو یہ بشارت لکھ لو جی بشارت مخلصین کے لیے اور اس کو آپ سمجھیں کہ یہ آیات استخلاف ہے خلیفہ بنانا بشارت مومنین کے لیے اور یہ آیت استخلاف ہے وعدہ دیا اللہ تعالی نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تم میں سے صفات خلفاء قبل خلافت خلافت سے پہلے خلقاق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 یا تین وعدے کیے یا نہیں جی تو تینوں وعدے اللہ نے پورے کیے یا وعدہ خلافے کی تو اب صاحب کرام کی خلافت ثابت ہوئی یا نہیں خلف اربا کی اس کے بعد خلافت ثابت ہو رہی ہے یا بدونانی وہ پہلے صفات خلفات خلافت سے پہلے اب خلافت کے بعد صفات خلفہ وعدہ خلافت عبادت کرتے رہیں گے میری نہ شریک کریں گے ساتھ میرے کسی چیز کو من کا بھرا پس جس نے کفر کیا خلافت خلفا کا یا کفر سے مراج کا ہے جو خلافت خلفا لاسکتی سے ثابت ہو رہی ہے جس نے اس خلافت کا کفر کیا بعد اس کے، یہ لوگ کیا ہیں پاس ایک اسی طرح مانا کیا کرو تاکہ جو منکر خلفاء ہے نا اور صحابہ کے منکر ان کو رگڑا مل جائے واقعی مسلات اصول کامیابی قائم رکھو نماز کو دیتے رہو زکوت کو اتاد کرو رسول کی یہ تین اصول کامیابی کے تاکہ تم رحم کیے جاؤ لاتا سب ہے جی وید وعید کو فارک ہے نہ گمان کر ان لوگوں کو جو کافر ہیں ہرانے والے زمین کے اندر ٹھکانا ان کا نار ہے اور برا ٹھکانہ ہے یا زینا منو بابا یہ سورت کا دوسرا حصہ ہے پہلے قوانین کا تتیمہ ہے قانون معاشرت نمبر ایک یہ دوسرا حصہ ہے نا اس لیے نمبر کہہ رہے ہیں. کنارے پہلے کھلو سورت کا دوسرا حصہ قانون معاشرت نمبر ایک یہ تتیمہ ہے مسئلہ استیزان کا پہلے آیا تھا مسئلہ استیزان ٹھیک سورت کا دوسرا حصہ قانون معاشرت نمبر ایک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 اللہ زین مالا کہ تمہارے غلام لانڈیے اور جو نہیں پہنچے بلوغت کو لڑکے تین تین دفعہ پہلے نماز پجر کے بہین تازہ سیاہ بہ اور جب کے اتارتے ہو تم کپڑے اپنے دوپہر کو اور بعض نماز کس کے اشا کے کیونکہ یہ جہاد کے وقت ہوتا ہے ان میں آدمی جہاد کرتا ہے سلاس اور یہ تین ہیں تمہارے بدن کھلنے کے وقت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 اسی طرح بیان ہے اللہ تمہارے لیے آکام اور اللہ جاننے والے حکمت والے ہیں ولقوا دو قانون معاشات نمبر دو وہ تتیمہ تھا کس کا جی استیزان کا یہ تتیمہ ہے مسل حجاب کا کس کا جی مسل حجاب کا تطمہ اب بھی ایک عورت ہے بوڑھی ہے اسی سال پہ پہنچ گئی ہے نوے سال پہ پہنچ گئی ہے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 پردے کی بافی ہے دلیو دلیو دلیو جو بہت بوڑھی عورتوں دل میں سے اللہ تھی جو نئی امید رکھتی نکاح کی پس نہیں ان کے اوپر گناہ یہ کہ اتار دیں کپڑے اپنے زائد وہ برکہ غیر غیر متبرجات نہ دکھلانے والی ہوں سنگار کو اور اگر احتیاط کریں اس سے بھی برکہ پہنیں تو بہتر ہے واللہ اللّہ علی اجازت ہے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 دوسروں کو کھانا کھلا سکتا آپ بھی آج کل ہے آج کل تو جی ڈنڈا اٹھا لیتے ہیں سردار نہیں چاہتا کہ میرا نوکر کسی کو لے آئے اپنے ساتھ کھلائے دوست بھی آج کل عجیب تماشا ہے غور کرو جی قانون معاشر نمبر تین نہیں اوپر نابینے کے کوئی حرج نابینے کا مان ہے تم نابینے کو لے گئے ہو کہ تمہیں کھانا کھلاؤں اور نہ اوپر لنگڑے کے کوئی ہر۔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 یا گھر کس کے جی بھائیوں کے یہ بھی اس وقت کے بھائی برداشت کرے میں نے کہا نا یہ رواج کے مطابق ہے بعض بھائی خوش ہوتے ہیں بعض بھائی ڈنڈا لیتے ہیں یا گھر اپنے بھائیوں سے یا گھر بہنوں سے یا گھر چچوں سے یا گھر پھوپھیوں سے یا گھر مامے یا گھر خالہ سے او مام ملک تم فاتح ہو یا وہ کے مالک ہو تم اس کی چابیوں کے چابی تمہارے پاس ہیں سردار اور ہے لیکن بہت سخی ہے وہ خوش ہوتا ہے تو تب ہے یہ صورت اور صدی کے قوم یا دوست ہو وہ بھی دوست اچھا ہو نہیں اوپر تمہارے گناہ یہ کہ کھاؤ اکٹھے یا متفر ہو کے یہ سمجھی نہ بات بابا یہ رواج پہ معمول ہے یہ خیال کرنا فائضہ دخلتوں تم پر جب داخل ہو گھروں کے اندر تو سلام کرو اوپر اپنے لوگوں کے تہیاتاً یہ تحفہ ہے مشروعاتاً میں نے اللہ کی طرف سے مشروح ہے با برکت ہے پاکیزہ ہے. آپ دیکھو سلام کے کتنے فضائل ہیں ایک تو یہ کہ, ہے, نمبر ایک. دوسرا کہہ ہے کہ اللہ کی طرف سے رحمت اللہ دیکھو نا بابرکت ہے نمبر تین پاکیزہ نمبر چار اسی طرح بیان کرتے اللہ تمہارے لیے آم تاکہ سمجھو انما کاملین کے اوصاف اور مجلس رسول کے آداب مومنین کاملین کے اوصاف اور مجلس رسول کے آداب سوائست کے کامل مومن وہ ہیں جو ایمان اللہ ساتھ اللہ کے نمبر ایک اور اس کے رسول کے اور جب ہوتے ہیں حضور کے ساتھ اوپر اجتماعی کام کے امر جامل منا مثال تو جہاد کا مشورہ ہے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 لیکن استغفار کرو ان کے لیے کیونکہ آپ کی مجلس سے جو چلے گئے تو کوئی نقصان تو ہوا نا وہ حضوری تو نہ رہی نا حضور کی مجلس کتنی اونچی ہوتی تھی استغفار کرو اللہ بخشنے والا مہربان ہے لا تجالو وہ ادب نمبر ایک تھا یہ ادب نمبر دو ہے جو دوسرا ادب اس کے دو مطلب ہیں اور نہ سمجھو تم پکار رسول کا بلانا رسول کا درمیان اپنے مسل بلانے باپ تمہارے باپ بھائی تم ایک دوسرے کو بلاؤ تو آنا اتنا ضروری ہے چاہے آؤ یا نہ ہو بھائی تم کو کوئی آدمی بلاتا ہے تو تمہاری مرضی خوشی سے جاؤ چاہے نہ جاؤ لیکن حضور بلائیں تو پھر جانا کیا ہو جاتا ہے فرض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 اضور کو بلانا ہو زندگی میں تو کہو یا رسول اللہ یا نبی اللہ القاب کے ساتھ لیکن بریلوی لی کا کہتے ہیں اسی یا محمد کہنا ہے نجدیے سڑ دے رینا ہے وہ خبیس ہو تم یا محمد کہو گے گستاخی نہیں کرو گے ہم تو جلیں گے ڈنڈا ماریں گے تم کو بھائی یا محمد کہنا کیا ہے قرآن کہتا ہے گستاخی ہے نام کے ساتھ بلانا گستاخی ہے تم یا محمد کہو گے میں غصہ آئے گا ڈنڈا ماریں گے یا محمد کہنا ہے یعنی گستاخی ضرور کرنی ہے نجدیے سڑ دے رہنا ہے عجیب تماشا ہے ذرا غور فرمائیے نہ کرو تم بلانا رسول کا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 صحابہ حضور کی مجلس سے اٹھتے تو اجازت لیتے یا نہیں اور منافقہ کرتے اے دیکھو اے ایسے ایسے دیکھتے آنکھ جا کر کھسک جاتے کہ شاید صدقہ نہ دینا پڑے <laughs> کھسک جاتے ہیں تم سے آنکھ بچا کر پھل یا حضرت پر چاہیے ڈریں وہ لوگ جو مخافت کرتے ہیں حضور کے حکم کی یہ کہ پہنچ جا ان کو آفت دنیاوی یا پہنچ جاؤں ان کو عذاب اخروی دردناک اللہ دعو توحید کا احادہ خبردار اللہ کے ملک میں جو کو اسمان و زمین میں وہ عذاب دن پہ قادر ہیں قد یا و تاکہ جانتا ہے ان حالات کو جن پہ تم اب ہو بہ یا یہاں بھی یعلم مقدر ہے اور جانتا ہے اس دن کو کہ لوٹائے جاؤ گے طرف اس کے بس خبر دے گا ان کو اور جانتا ہے اس دن کو کہ لوٹائے جائیں گے یہ کافر طرف اس دن کے بس خبر دیں گا ان کو ساتھ ان اعمال کے کرتے ہیں اور اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں و سلام اللہ یا یا اللہ معینا